ادا جا کر منافکون ربت سورہ منافکون بل پہلی سورت میں کس کا ذکر ابھی یہود کا اب اس کے بھائیوں کا ذکر ہے یہود کے بھائی کون ہے جی منافق ہے جی میں نے شیر بنایا تھے اب گئے بھول ہیں ابھی ایک یاد آ رہا ہے مسلمہ مسلمہ کا یار ہے جو کافر کا ہے یار غدار ہے ٹھیک ہے نا مسلمان مسلمان کا یار ہے جو کافر کا یار جو کافر کا ہے یار غدار ہے ٹھیک ہے کافر کا جو یار ہے وہ غدار ہے بےمان منافع ٹھیک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 نیک لوگوں کے درمیان بھی کشمکش ہو جاتی ہے ایک مہاجر اور انساری کے درمیان کیا ہو گئی تھی جی؟ کشمکش ہو گئی ہو نہیں جاتی نیک آدمی کبھی کبھی لڑ پڑتے ہیں آپس کے اندر گھوسے سے ہی مار دیتے ہیں گالیاں بھی دے دیتے ہیں اور خدا کی گزرا تھا انسان ہے مہاجر انصاری آپس میں گیا لڑ پڑے تو مہاجر جو تھا بڑا تکڑا آدمی تھا انصاری کا گا کمزور تھا آہ! مہاجن نے تو انساری کو ایسے نیچے کر دیا ایک دو مکہ بھی لگا دیے شمدے؟ تو حضرت نے خیر بعد میں سلح کرا دی تو عبداللہ بن بھئی بھئی ماں وہ بھی تھا اسی جنگ کے اندر تو یہ پیچھے پیچھے ٹولہ بنا لیا اس نے عبداللہ بن عبی نے حضور آگے تھے باقی صاحب آگے تھے سمجھا تو اس ٹولے کے اندر عبداللہ بن بھئی نے آ کے مسلمانوں کی کیا کرنجی شکایات شروع کر دی یہ ہے اور میں تو تمہیں پہلے کہتا تھا عبداللہ بن بھئی کہنے کا کہ می کو انصاریوں کو میں تو تمہیں پہلے کہتا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کریں گے یہ بھگوڑے ہیں گیر ہیں دور سے آئے ہیں تم نے ان کو مکان دیے کھانے دیے روٹیاں دی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 تھا وہ بھی ان ساری جائز میں ہر کام اس نے جا کے پہلے اپنے چچے کو رپورٹ پیش کی کہ بے ایسی باتیں کرتا رہا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ خدمت کے اندر وہ وہ چچا ہے کہ حضرت ایسی باتیں کرتا رہا عبداللہ بن بھائی حضرت نے بلایا اس کو اس کے جوہواریوں کو بالکل جھوٹ ہی میں بھیڑ گئے کہ خدا کی قسم یہ غلط کہتا ہے میں نے تو ایسے نہیں کہا ایسے نہیں کہا ایسے نہیں کہا بڑی بڑی کشمیں اٹھائی اب بخاری کے الفاظ ہیں کہ زائد کہنے لگا قبضہ بنی رسول اللہ صلی اللہ سدا نے مجھے جھوٹا کر دیا اور اس کو کیا سچا کر دیا کہ تم سچا اس بارے کے اندر اب بریلیوں سے پوچھو بریلیوں سے کہ لفظ ہیں قبضہ بنی رسول اللہ تم کہتے حضور ہر جگہ کیا ہے حاضر ناظر ہیں حاضر ناظر بھی تھے عل ملغ بھی تھے جانتے بھی تھے کہ زائد کیا ہے سچا ہے اور وہ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں جواب دو بری کو ہم تو جواب دے سکتے ہیں کہ حضور آل ملغ نہیں تھے اس کی جھوٹی قسموں کو دیکھ کے آپ نے کیا کیا فیصلہ دے دیا کیونکہ مسئلہ تو یہ ہوتا ہے نا یا دو گواہ ہوں گواہ نہ ہوں تو مدعا لے لی جاتی ہے قسم لی جاتی گواہ تو اس کے پاس نہیں ہے تو حضور نے تو فیصلہ ٹھیک ٹھاک کیا دوا نہیں تھے اس کے پاس زائد کہتا ہے کہ میں تو گھر جا کے جا رونے لگا میرے رشتہ دار مجھ کو کہنے لگے اے میاں کیوں ایسی غلطی غلطی کی تو نے دیکھو حضور نے تو یہ جھوٹا کہا نہ کہتا ایسی بات پھر روتا رہا خدا کی قدرت چند دن کے بعد اللہ و تعالی نے نکال اتاری یہ آیا ستاری حضرت نے بلایا مجھ کو پر مایا زید میں نے تجھے جھوٹا کہا تھا لقد سدا کا کللہ ہو یاد آئے اللہ نے تجھے سچا کر دکھایا لاک سدا کا کلّا ہو یاد آئے اللہ نے تجھے سچا کر دکھایا یہ وہی آیات ہیں ساری شکوا نمبر ایک جب آتے ہیں آپ کی خدمت میں منافع یہ دغا دغابات بےمان کہتے ہیں گواہی دیتے ہم بے شک تو البت رسول ہے اللہ کا یعلم اللہ ہی جانتا ہے اس کا کیا ہے رسول ہے لیکن اللہ ساتھ دوائی دیتے ہیں کہ منافق ہیں بیمان پورے لکا دے جھوٹے ہیں وہ جھوٹے کیوں ہیں دو وجہ سے ایک تو ان کی زبان اور دل کا تواقع ایک تو ان کی زبان اور دل کا توافو زبانی دعویٰ کرتے ہیں دل میں آپ کو مانتے ہیں رسول جھوٹے ہیں نمبر ایک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 اپنے جھوٹ بوٹ کو چھپانے کے لیے کس میں دے تھے بنا لیا انہیں اپنے کبو کو ڈھال بس روکا انہوں نے اللہ کے راہ سے بے یہ برے کام کر رہے ہیں ذالک کا سبب جی سبب حکم مذکور یہ اس سبب سے کہ آمنو ظاہرا ظاہر وہ ایمان لائے ظاہرا پھر کافر بن گئے پو بھی قلوبہم ہم پس مہر لگئی گی ان کے دلوں پہ یہ نتیجہ نفاق ہے پس وہ نہیں سمجھتے حق بات کو واحض آئے تو ہم شکوا نمبر کتنی جی دی. منافق بئیمان کبھی نہیں سمجھتا میں نے شاید پہلے بھی کیا تھا کہ میرے پاس ایک بریلوی پڑتا تھا ایک شیعہ پڑتا تھا بریلوی جو تھا وہ دیتا ہمارے مول صاحبان کو اور شیعہ جو تھا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ شیعہ ہے بالکل چھپا رکھا اپنے آپ کو وہ مجھے کہتا کہ مجھ سے استاد جی دبایا کرو کپڑے میں دھوتا رہا چاپڑو سی کرتا اتنی زبردست چاپڑو سی کرتا تو منافق چاپڑوس ایمان کا بئیمان رہا وہ شیعہ کے مدرسے میں پھر جا کے پڑھا مجھ سے پارے ہو کے پھر ان کا امام بنا رہا وہ مر گیا ہے جان چھوٹی جندے. اور جو بریل تھا تو میرا ترجمہ سنتے سنتے کا بن گیا موبائل بن جواب موجود بھی ہے شیعہ مر گیا ہے وہ شیعہ مجھے دیکھتا تھا نا چھپ جاتا تھا باقی مولو کو ملتا تھا کیونکہ ہمارے مولو کے ساتھ تو پڑھا تھا مغرب کانپور کے اندر لوگوں کو کہتا میرے متعلق کہ یہ اساہ جب میرے سامنے آتا ہے مجھے آگ لگ جاتی ہے میں نہیں برداشت کر سکتا بھاگ جاتا ٹھیک ہے آگ تو لگی نہیں ویزا رہتا ہوں تو جب کا احسام ہودھر ہے نا جی شکوا نمبر کتنے جی اور جب دیکھے تو ان کو نا پسند آئے تجھ کو ان کے جسم ان کو دیکھو نا منافقین کو ان کے جسم کیا ہے پسند آئے آپ کو بڑے بڑے چہرے آہ. آہ. تیل لگاتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں ڈیل ڈال ہے کولو تس مالک اور باتیں جو کہتے ہیں نا باتوں میں بڑے چرب لان ہیں باتوں میں کہیں جی چر پرشان ہاں چکنی چپڑی باتیں کریں گے حضرت جی آپ کے غلام حضرت جی صحیح میں قربان ہوں کبھی میرے پاس توجہ کی جائے نظریں کرم فرمایا جائے وہ کہتے ہیں نہیں کہتے اور اگر بولے نا تو سنے تو ان کی باتوں کو بڑی چکنی چپڑی باتیں کہتے ہیں لیکن حقیقت میں بولے ہیں اندر سے اندر سے کیا بولے ہاں بالکل بز دل نکمے حقیقت ان کی یہ ہے جیسے موٹی موٹی لکڑی ہونا اندر سے پول اور ان کو دیواروں کے ساتھ کھڑا کر دو کہا؟ اتنے بز ہیں بے بیکار ظہری حال ان کا وہ تھا کاننا ہم خوشب و مسنادا یہ باتری حال ظاہری حال ان کا وہ موٹے تالے جس اور چار بلی شان باتری حالت ان کی یہ ہے کانوں خوش مسندا گویا وہ کیا ہے لکڑی ہیں ٹیک لگائی ہوئی یعنی دیوار کے سہارے لگائی ہوئی یا صبونا عقلہ سیاحتن یہ جبن منافقین بز دلی گمان کرتے ہیں ہر شور و حل کو ان پا اپنے اوپر گمان کرتے ہیں ہر شور و حل کو اپنے اوپر کہیں شور غل نا وہ اپنے اوپر کیا گمان کرتے ہیں لڑائی ہوگی دوسری جگہ تو کیا کہیں گے ہوئے ہم مارے گئے وہ کیا بنے گا وہ کیا بنے گا اب افغانستان کے اندر جب ہمارے طالبان کا سکوت ہوا na, تو عام آم آدمی خاص آج کا یہ بد تھی فوج میرے پاس آتی وہ کیا بنے گا جی کیا بنے گا جی تو کہتے تھے حق پہ آئے کیا بنے گا کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جنگ کے اندر بھی صاحب کرام کو ایشکا اللہ کامیاب کریں گے تم تو تو تم تو ہو ہی نہیں طالبان کے ساتھ ہم ایسے لوگ آتے تھے بارے کو گمان کرتے ہر شور غل کو اپنے اوپر شرما ہودو ہومول ادو وہ دشمن ہے ہوشیار رہو ان سے قاتل تحملہ خدا کی مار پڑے ان کے اوپر کیسے پھیرے جاتے ہیں دین حق سے وائز عیلاحم یہ نمبر کیا ہے جی شکوہ شکوہ نمبر چار وہ جب پول کھول گیا نا عبداللہ بن ابئی کا قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ ایتیں نازل ہوئیں باقی بھی تدرین نازل ہوئیں تو اس کو رشتہ دار کہنے لگے عبداللہ بن بھئی کو کہ جا حضور سے معافی مانگتا با کر میں نہیں جاتا معافی نہیں مانگتا پھر یہ ایتیں بعد میں پھر ایز بھائی وائز عقیل الحمد اور جب کہا جاتا ہے ان کو او معافی مانگے واسطے تمہارے اللہ کا رسول تو پھر دیتے ہیں اپنے سر اور دیکھتا ہے تو ان کو باز رہتے ہیں ناسے کی بات سے جو نصیحت کرتا ہے خیر خواہ ان کی باتوں سے رکے رہتے ہیں اور وہ مستقبر ہیں تکبر کرنے والے ہیں معافی مانگنے کے سوال علیہم سمرہ نفاق اب نفاق کا سمرا بیان کیا گیا فرمایا اے میرے محبوب برابر ہیں ان پہ آیا معافی مانگے تو واسطے ان کے یا نا معافی مانگے ہرگز نہیں ہر گا اللہ گاللہ واسطے ان کے بھائی منافق نفاق کے اندر رہ جائے مر جائے تو معافی ہے اس کے لیے ہے تو کافر اس لیے کہ اللہ تعالی نئی توفیق ہدایت دیتا کافر لوگوں کو فاسقین سے مراد کافری حم اللہ ددین یقول شکوا نمبر کتنی جی پانچ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 ہماری حکومت زور لگاتی ہے کہ دینی مدارس کو چندے نہ ملے امریکہ بہادر بھی سازش کرتا ہے کہ دینی مدارس کو چندے نہ ملیں کراچی کے اندر مدرسوں کو چندہ دینے والوں کی وہ فرشتیں تیار کی گئی یا نہ کی گئی کہ دیکھو بڑے بڑے لوگ دنیا دار جی چندہ دیتے ہیں ان کی فرشتیں کرو ان کو کابل کرو آپ بتائیں مدرسے بند ہوئے یا روز بروز بڑھ رہے ہیں <laughs> اللہ دیتا ہے تو اس کے خزانے وسیع ہے ہی چندے تو اللہ سے تبقل پہ آدمی کام کرے اللہ تعالیٰ خود کرم فرماتے ہیں یہ منافقین کی عادت تھی کہ چندے بند کر دو چندے نہیں آئیں گے تو حضور کے تارے بن جن فضو بکر جائیں گے یا کولو نہ لئے کتنی جی کہتے ہیں البت کر لوٹے ہم تر مدینے کے یہ لازی عبداللہ بن بھائی نے کہا تھا ہم مدینے واپس گئے نا تو مدینہ ہمارا شہر ہے ہم پہلے رہتے تھے ہم عزت والے ہیں ان کو بھگا دیں گے نکال دیتے گے کہتے ہیں البتہ اگر لوٹے ہم طرح مدینے کے البتہ نکال دے گا عزت والا ان سے کس کو علت وال اللہ جواب شکوا حالانکہ ساری عزتیں کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں رسول دوسرے نہیں نکال سکتے جیسے آپ کی کراچی کے اندر بھی ہے ایک طے کہتا ہے کہ ہمارا حق ہے کراچی میں ہم دوسروں کو بھگا یہاں نہ ہے حالانکہ اللہ کی زمین ہے ہر ایک کا حق ہے محبت پیار کرے حضور کی امت ہے ہاں اللہ کی مخلوق ہے جواب شکوہ اللہ کے لیے ہے عزت اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے بھی عزت ہے کیونکہ ان کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے اللہ رسول کے ساتھ ذاتی عزت ان کو ہے لیکن منافع نہیں جانتے اس بات کو یا یوحلزیل تزہیج میں من دنیا آئی ایمان والو نہ غافل کر دیں تم کو تمہاری مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے یہ اس لیے کہا کہ عام طور پہ آدمی نفاق کرتا ہے اس وجہ سے مال اولاد کی وجہ سے وہ میاں فرضال کا انجام تغافل اور جو شخص کرے گا اس بات کو کہنے مال و اولاد کے اندر مشغول ہو کے اللہ کی یاد سے غافل ہوگا تو یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے بانفے کو ترغیب انفاق اور خرچ کرو اس چیز سے کہ رزق دیا ہم نے تم کو پہلے اس کے آ جائے ایک تمہارے پر کیا موت آ جائے پس کہنے لگے اے میرے رب کیوں نہ بخر کیا تو مجھ کو میاد کری تک بس سدا کا پاس میں صدقہ کرتا اور ہو جاتا کیسے نیکوں سے ہو جاتا لیکن اس وقت کیا بنے گا جب چیڑیاں چوک گئیں تھے پھر پچھتا ہے کیا ہو کچھ نہیں بنتا یہاں ایک ناویشکال ازرا غور کرنا افا اسدا ہے نا فاسدا کا منسوب ہے نا تو واہ اتفا ہے اکن کا اتفا اسدا پڑھنا تھا اکون ہوتا یا اکونا ہوتا قانون اپنا ہونا چاہیے اس کو سمجھے جیسے وہ منصوبہ یہ بھی منسوب ہوتا لیکن میں عرض کروں گا کہ پاس کا ظاہر منصوب ہے لیکن تقدیرن مجزوم ہے کیا آ, اس پہ تقدیر جزم ہے اس یا کون کا حق جات میں پڑے گا اصل عبارت لکھ لو اصل عبارت یوں ہے ان اخرتانی اسدہ افاط صدقہ سے پہلے شرط مقدر ہے ان اخرتا نہیں اسدق اگر مؤخر کیا تو نے مجھ کو تو صدقہ کروں گا اب شرط کی جزا جب مظاہرے و مجزوم ہوتی ہے نہیں ان اخرتا نہیں اسدق واقع میں نقصان ہی آ گیا سمجھ اچھا جی بالن اخر اللہ دستور خدا اور ہر گل مؤخر کرتا اللہ